نہ <تصفيق> صورت الحج کا مطالعہ شروع کریں گے انشاءاللہ شاء آیت نمبر انتالیس سے قرآن حکیم کا سترماں پارا ہے سورہ حج سورہ حج کا نمبر ہے بائیس اور آیت نمبر انتالیس سے تھرٹی نائن سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقdir الذين اخرجهم من ديارهم بحق إلا ان, أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبناء والصلاه ومساجد یذکروا في اسم الله كثيرا ولا ينصرن اللهم من ينصره ان الله لقدير عزيز صدق الله العظيم اللهم صل على محمد اولا علی محمد مبارک وسلم ربش رح صدری ویسر علی امری واہر القطم السان یقف وزیر یا رب حج کا ہم نے گزشتہ نشست سے مطالعہ شروع کیا تھا مکی دور کے مدامین مدنی دور کے مدامین اور ہجرت کے سفر کے دوران کی بھی آیات جو چند نازل ہوئی ان کا بیان اس صورت میں ہے اب جو سلسلۂ کلام ہے آخری آیت جو ہم نے پڑھی اس میں بھی اس بات کا ذکر کہ اللہ تعالی ایمان سے دور کرتا ہے زرر یعنی کفار کا اور ان کے نقصان سے بچانے کے لیے یا ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اب ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ کی اجازت بھی دی ہے مکے کے تیرہ برس کوئی جنگ نہیں ہوئی حکمتا سر الرت الصاف آیتم ستہتر میں کف ایدی یقم اپنے ہاتھوں کو باندھ کر رکھو یہ سٹریٹیجی تھی نبی اکرم علیہ السلام کی دعوت پیش کرنی ہے اور لوگوں کا بیس مضبوط کرنا ہے جماعت تیار کرنی ہے تربیت ان کی کرنی ہے تو ابھی کوئی مکہ مکرمہ میں اجازت نہیں تھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے صبر کی تلقین کی گئی اب ہجرت کے سفر کے دوران جنگ کی اجازت آ رہی ہے اور ہجرت کے بعد سرت البقرہ کا نزول ہم پڑھ چکے ہیں کتال کا حکم بھی آیا قتال کے مقاصد کا بھی بیان آیا اور پھر بدر اور آگے کے معاملات وہ ہمارے علم میں ہیں الحمدللہ للہ آیت نمبر یہ ذکر ہے تفاصر میں محسری نے بیان فرمایا کہ ان یعنی آیات کا نصول ہجرت کے سفر کے دوران میں ہوا ہے ادین النبی ظلم اجازت دے دے گی ان لوگوں کو جن سے جنگ کی جاتی ہے کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا جن پر ظلم ہوا مظلوم مسلمان ان سے جنگ کی جا رہی تھی ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے اب ان کو اجازت دے دی گئی ہے اب ان کے ہاتھ کھولے جا رہے ہیں کہ وہ جنگ کر سکتے ہیں وہ ان اللہ نسلیم لدیم اور بے اللہ تعالیٰ ضرور ان کی مدد کرنے پر قادر ہے یہ بات آ چکی ہے کہ یہ جنگ محض جنگ کے لیے نہیں ہے اس کی اجازت عدل کے نفاذ کے لیے اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے مظلوموں کی دادرسی کے لیے سورے نصرا کی آئے پچہتر میں ہم نے پڑا ہے سورہ انفال کے اعتبار انتالیس میں بھی ہم نے قتال کے ان مقاصد کو سمجھا ہے اللہدی نوخری من جو مندیاد مغیر حق وہ لوگ نکالے گئے ان کے گھروں سے ناحق طور پر اللہ سوائے کہ ہمارا رب ہے اس بات کی ان کو سزا دی گئی اور اگر اللہ ذرر دور نہ کرتا یعنی اللہ کسی ذرر کو دور نہ کرتا لوگوں کا ایک دوسرے کے ذریعے سے لاہدیمت ثواموں بیاں و سلاواتوں و مساجد تو راہبوں کے راہب خانے اور نصارہ کے گرجا گھر اور یہود کے عبادت خانے اور مسلمانوں کی مسجدیں وہ ڈھا دی جاتی شہید کر دی جاتی کیوں اللہ اجازت دے رہے اگر اس کی اجازت نہ ہو تو ظلم و ستم کرنے والے ان عبادت گاہوں کو بھی مٹا ڈالیں گے معاد اللہ یوتھ کروفی حسم اللہ قطیرہ جن میں اللہ کا بکثرت ذکر کیا جاتا ہے مل سرمن اللہ سرو اور اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرے گا کیا ہے اللہ کی مدد سور عالمران آیت باون میں ہم نے پڑا اللہ کے دین کی مدد کرنا آیت نمبر 160 میں بھی ذکر آیا آئندہ بھی تفصیل آئے گی اللہ کے دین کی مدد کرنا یہ اللہ کی مدد کرنا ہے تو جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ ضرور اس کی مدد فرمائے گا امن اللہ قبیون عزیز بے شک اللہ یقیناً غالب ہے اور طاقتور والا ہے اللہ یقیناً طاقتور ہے عزیز غالب ہے اب اگلی آیت بہت قیمتی ہے مسلمان تو ہجرت کر کے جا رہے مدینہ شریف کیا ذمہ داریاں ہوں گی بتایا جا رہا ہے اختیار ملنے والا ہے تمکن ملنے والا ہے کیا کرنا ہے اختیار والوں کو بتایا جا رہا ہے حکمرانی کسی کو مل جائے اختدار کسی کو مل جائے کیا کام ہے حکمرانوں کے کرنے کے بتایا جا رہا ہے اللہ دینا امک کرنا وہ کہ جن کو زمین میں اختدار اور اختیار عطا کریں اقام السلام کیا مینیفیسٹو ہے نمبر ایک نماز قائم کریں وہ تب ذکا زکات ادا کریں وہ امر اوبل اور معروف کا حکم دیں وہ نہ بدی سے روکیں چار کام پہلا کام اللہ کی حضور جھکنا نماز کا قیام اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہے وقت کا حکمراں اور اس کے نمائندے وہ جمعے کی امامت کریں گے وہ عید کی امامت کریں گے اور اگر کوئی اس قابل نہیں ہے تو اس کو ری ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کو حکمراں بننے کے قابل بھی ہے کہ نہیں اللہ خبر ریاست انتظام کرے گی مساجد کا نمازوں کے لیے اہتمام ہوگا پورا یہ نہیں کہ ہمیں اور آپ کو پرائیویٹ سیکٹر میں چندے بھی دینے پڑتے ہیں مسجدیں بھی تعمیر کرنی پڑتی ہیں یوٹیلٹیز کے بل بھی دینے پڑتے ہیں ریاست کا کام اسلامی ریاست میں یہ حکومت کی ذمہ داری ہوگی اسی لیے بھائی دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کی جائے ورنہ میں ٹیکسز بھی دینے پڑ رہے ہیں زکوات بھی دینی پڑ رہی ہے چندے بھی دینے پڑ رہے ہیں کہ نہیں کرنا تو ہے نمازیں تو قائم کرنی انتظام تو کرنا تو پہلا کام نماز کا نظام پورا قائم ہوگا نمبر دو زکات ادا کریں گے اسی میں, میں رعایا کی بھلائی ان کی معاشی کفالت کا معاملہ فلاحی ریاست کا تصور وہ بھی شامل نمبر تین نیکی کا حکم دیں گے ابھی یہاں پہ بیٹھ کر جتنی گفتگو ہو رہی ہے تو ریکویسٹ ہے نا بھائی نماز قائم کرو خیر کی طرف آ جاؤ جھوٹ کو چھوڑ دو خیانت کو چھوڑ دو ملاوت کو چھوڑ دو سوت کو چھوڑ دو یہ تو دعوت تبلیغ ہے ریکویسٹ ہے اختیار ہوگا تو پھر برائیوں کو روکوایا جائے گا اور فرائض پر عمل کرایا جائے گا وہ نیکی کا حکم دیں گے بدی سے روکیں گے امر بال معروف المنکر پوری امت کی ذمہ داری البتہ قوت ٹو انفورس امپلیمنٹ وہ حکمرانوں کے پاس سے اللہ پوچھے گا ان سے بھائی جن کو اختیار ملا اختیار ملا پہلے والے تھے آج والے آئندہ کوئی ہوگا سب سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا حضور نے فرما علیہ السلام بخاری شریف کی روایت ہر ایک تم سے رایٔنے کے ہے اور اس کی رعیت میں جو لوگ ہوں گے ان کے بارے میں سوال ہوگا باپ ہے تو اولاد کے بارے میں شوہر ہے تو بیوی کے بارے میں مالک ہے تو غلام و کنیس کے بارے میں حکمراں ہے تو رعایا کے بارے میں سوال ہوگا یہ ایک اسلامی ریاست کے کرنے کے کام مینیفیسٹو بیان کر دیا گیا آخری جملہ ولی اللہ عاقبۃ اور تمام معاملات کا لوٹنا اللہ کی طرف ہے کیا مطلب تم آج حکمراں ہو اور یہ ذمہ داری ادا نہیں کر رہے تو اس کائنات کا بادشاہ تم سے پوچھے گا یہ اختیار تمہیں امتحان کے طور پر ملا ہے زندگی امتحان کے طور پر دی گئی یہ اختیارات امتحان کے طور پر دیے گئے میرے جسم پر اختیار میرا مجھ سے اللہ پوچھے گا بائیس کروڑ پر جن کا اختیار اللہ ان سے بھی پوچھے گا سب معاملات میں لوٹنا ہے اللہ کی طرف اللہ اکبر اللہ اس کا ہمیں یقین عطا فرمائے اس کے بعد مچیکی نے مکہ کا تسکر اور جو مکی صورتوں کے مدامین ہے وہی اگلی آیات میں آ رہے ہیں و ان يكذبك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود اور اگر اے نبی علی السلام یہ لوگ اپ کو جھٹلائیں تو ان سے پہلے بھی جھٹلایا نوح علیہ السلام کی قوم نے اور قوم عاد و ثمود نے وقوم ابراهيم وقوم لوط لوط ابراہیم علیہ السلام کی قوم لوط علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا واصحاب مدين اور مدين والوں نے بھی وکذب وموسى اور موسی علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا فاملئت للكافرين ثم اخذتهم بس میں نے کافروں کو ڈھیل دی پھر میں نے انہیں پکڑ لیا فقی فقان نکیر تو کیسا ہوا میرا انکار ذرا دیکھو یعنی اس انکار کا انجام کیا ہوا اس سے عبرت دلائی جا رہی ہے فقائى تو کتنی بستیاں کہ جنہوں نے ہلاک کر ڈالا اس حال میں کہ وہ ظالم تھیں بس پس اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں تباہ ہو گئیں وہ بھی اور کتنے کنویں بیکار پڑے ہیں مشین اور کتنی محلات کھنڈر بن چکے ہیں افلم او یسینی میں بھی کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے دل ایسے ہوتے کہ وہ ان سے سمجھتے قرآن حکیم دل کو بھی غور و فکر کا ذریعہ قرار دیتا ہے عام طور پر تو عقل استعمال ہوتی ہے نہیں دل ہی میں احساسات اور جذبات کسی معاملے پر اطمینان کسی کے بارے میں کھٹک کا معاملہ میرے دل میں یہ بات آ گئی ہے میرے دل میں بات بیٹھ گئی ہے مجھے اس بات کا احساس ہو رہا ہے اس بات میں مجھے گڑبڑ لگ رہی ہے اس دل میں بھی احساسات اور جذبات اور غور و فکر کی صلاحیت موجود ہے فَتَكُونَ لَهُمْ قلوبٌ يَعَقِلُونَ تو ان کے, کے کان سے ہو جاتے کہ ان سے وہ سننے لگتے ابسات تو آنکھیں نہیں اندھی ہوا کرتی ولا تا کم تا التي في الصدور بلکہ یہ دل جو سینوں میں ہے یہ اندھے ہو جایا کرتے ہیں یہ قبولیت حق کی صلاحیت بھی دل میں رکھی گئی ہے اور فکر انسان عقل سے بھی کرے گا یہ قبول کا معاملہ وہ دل میں ایمان کا مسکن بھی روح کا مسکن بھی دل ایمان بھی اسی دل میں ہوا کرتا ہے اللہ اکبر کبر آداب اللہ اور اے نبی علی السلام یہ آپ سے عذاب کی جلدی کرتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے بالکل خلاف نہیں کرے گا وہ امن یومن کا اور بے شک آپ کے رب کے ہاں ایک دن ہزار برس کے مانند ہے اس سے اے لوگو جو تم شمار کرتے ہو تمہارا ہدار برس اللہ کے, دن کے برابر ہے اللہ اکبر یہ کیا کہلبازی کرو مشیقین مکہ کو سنایا جا رہا ہے اللہ کے بہت سارے فیصلے اپنے اپنے وقت پر ان کا صدور ہوتا ہے, ہوتا ہے تو یہ جلد کے معاملات نہ کرو تمہارا ایک برس کا معاملہ اللہ ایک تمہارے ہاں کا ایک دن اپ کے رب کے ہاں کا ایک دن ہزار سال کے مانند ہے تمہارا ہزار برس کا معاملہ وہ اللہ کے ایک دن کے برابر ہے اس کے بڑے پلانز ہوتے ہیں بڑے منصوبے ہوا کرتے ہیں اور وہ ہر فیصلہ اپنے اپنے موقع پر اس کو ظاہر فرماتا ہے وك اي من قريه ام ليت لها وهي ظالمه اور کتنی بسیاں کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کو ڈھیل دی اس حال میں کہ وہ ظالم تھی تم اخدا پھر میں نے ان کی پکڑ کر لیت اور میری طرف لوٹ کر آنا ہے رسول ہوں الصالحات لهم کرین بس جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک امال کیے ان کے لیے مقفرت ہے اور عزت والی روزی ولین ای گا اصحاب اور جن لوگوں نے کوشش کی اپنے گھمنڈ میں کہ ہماری آیات کو وہ عاجز کر دیں یہی ہیں جو آگ والے ہیں اگلی ایت بھی مشکلات القران میں سے ہے ایک ہی تشریح میں اپ کے سامنے رکھوں گا جو سادہ بھی ہے اور جو مفسرین نے اکثر نے بیان بھی فرمائی و ما ارسلنا کا و ما ارسلنا من قبلکم من بالرسول و الا اور اے نبی علیہ السلام ہم آپ سے پہلے کسی رسول یا نبی اور نبی کو نہیں بھیجا اللہ اذا تمنا مگر یہ کہ جب اس رسول یا نبی نے کوئی تمنا کی القشی فی امنی جتی تو شیطان نے ان کی اس تمنا میں آرزو میں وسوسات ڈالنا چاہا اپنی آیات کو مضبوط فرما دیتا ہے اور اللہ قبل رکھنے والا حکمت والا ہے لیا جا مایوق شعیطان فطن فی قلو بھی مرد ہُن تاکہ اس وسوسی کو جو شیطان نے ڈالا ان لوگوں کے لیے اللہ آزمائش بنا دے جن کے دلوں میں مرض یعنی نفاق کی بیماری ہے ظالم یقیناً سخت زد میں مبتلا ہے اور تاکہ جان لے وہ لوگ جنہیں علم اطا کیا گیا اللہ بے شک یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے فیو مینو پس وہ اس پر مان لے آئے فتو خبیتا لہو اور اس کے لیے ان کے دل جھک جائیں وَاِنَّ اللَّهَ لَهَا آمَنُوا اِلَى صراط مستقیم اب شک اللہ ان لوگوں کو سیدھے راستے کی رہنمائی اور ہدایت دینے والا ہے جو ایمان لائے اب تمنا کیا ہے پیغمبر کی ہر پیغمبر کی تمنا اور آرزو کیا ہوگی اللہ کا پیغام لوگ سنیں قبول کریں اللہ پر ایمان لائیں اللہ کی اتار کی روش اختیار کریں پیغمبر کی تو یہی چاہت ہوگی شیطان کیا چاہے گا سوالی پیدا نہ ہو ماض اللہ روڑے اٹکاؤ رکاوٹ ڈالو تو پیغمبر تو یہ چاہت رکھتے ہیں اسی کی محنت کرتے ہیں شیطان وسوسے ڈالنا چاہتا ہے ان کی چاہ ان کی چاہت سے مراد وہ جو چاہتے ہیں کہ لوگ قبول کریں تو شیطان لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اچھا جن کے دلوں کے اندر ایمان کی روش موجود ہے جو ہدایت کے طالب ہیں اللہ ان کے لیے تو آیات کو مضبوط کرتا ہے لیکن جن کے دل میں وہ گندگی ہے نفاق والی جو دنیا پرست ہیں تنگ نظر ہیں یا جن میں وہ بیماریاں ہیں جو شروع میں ہم پڑ چکے تکبر ہے حسد ہے تعصب ہے وہ اس وسوسے کے پیچھے لگتے ہیں پھر شیطان کے ساتھی بنتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو گمراہ کر دیتا ہے اور جن میں ہدایت کی طلب تڑپ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے اور ان کو قبولیت کی توفیق عطا فرماتا ہے یہ ایک تشریح اور ایک ترجمے کے مطابق تفصیل آ پیغمبر کی تمنا لو قبول کرے حق کو اور حق کے تقاضوں پر عمل کرے اور شیطان کی خواہش کیا ہوتی ہے وسوسہ ڈال کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے ہدایت کی طلب رکھنے والے ان کو ہدایت ملے گی اور جو گمراہی کا خود ارادہ کر لیں ان کو گمراہی کر دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سرات مستقیم پر مزید ہدایت نصیب فرمائے ولا یادین کفر فی میر یت من اور وہ ہمیشہ رہیں گے اس سے شک میں جن لوگوں نے کفر کیا حتا تاعتوں یہاں تک کہ ان پر اچانک قیامت آ جائے اور یا اتیم آداب یوم عقیم یا ان پر آ جائے بھلائی سے خالد دن کا عذاب الملک یومئذ لللہ اذن باشاہۃ اللہ کے ہوگی یا حکم بينهم وان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا فلذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم بس جنہوں نے ایمان لایا اور نے نیک اعمال کیے وہ نعمتوں کے باغات میں ہوں گے اس کے برعکس والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا فؤلاء عذاب مهین انہی کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے والذین هاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کی پھر قتل کر دیئے گئے یعنی شہید کر دیے گئے یا انتقال کر گئے تبی طور پر ان کا انتقال ہو گیا اللَّهُ رزقًا حسانًا اللہ تعالیٰ عمدہ رزق و عطا فرمائے گا کیوں نکلے تو اللہ کی راہ ہے اب شہید ہو یا تبی موت واقع ہو اللہ کا جب ان کے لیے طے وخیر یقین ابھی شک اللہ سب سے بہتر رزق فرمانے والا ہے وہ یقینا انہیں ضرور ایسے مقام میں داخل کرے گا جس جسے جس وہ پسند کریں گے وان اللہ العلیم الحلیم اور بے شک اللہ بہت علم رکھنے والا حلم والا ہے۔ ذالک یہ تو ہوا حکم ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرن له الله اور جس نے اسی قدر بدلہ لیا جس قدر اسے ستایا گیا تھا پھر اس پر اگر زیادتی کی گئی تو اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا سادسی بات اللہ مظلوم کی مدد فرماتا ہے ہوتی ہے بہت والا بہت والا ہے بہت بہت والا والا بخش دینے کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے بے شک اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے بھی ان اللہ والحب حق یہ سے کہ اللہ کی ذات حق ہے وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن هُوَ الْباطل اور جسے وہ اللہ کے سوا پکارتے وہ تو باطل ہے وَأَنَّ اللَّهَ اور اللہ ہی بہت بلند مرتبے والا بہت بڑا ہے ان اللہ آنزل من ماء کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے بارش برسائی الارض تو زمین اس سے سر سبز ہو گئی ان اللہ لطیف القبیر اللہ بہت باریک بھی ہے خوب خبر رکھنے والا لہو ہی کے اللہ کا بس ہماری کھوپڑی میں کچھ آنا نہیں چاہیے اللہ مجھے اور آپ کو آجی عطا فرمائے مالک وہ ہے ہم بندے اس کے امین ہیں کسٹوڈین ہیں اللہ اللہ کی امانت ہمارے پاس ہم نے اس کا جواب دینا ہے۔ لھم ما فیس سماوات و ما فیل ارض اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں ہے و ان اللہ لہو الغنی الحمید بے شک اللہ یقینا بے ہے تمام خوبیوں والا ہے۔ مزید مکی دور کے مدامین کا تذکرہ ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے مسخر کر دیا جو کچھ زمین میں ہے یعنی اس طور پر بنایا کہ تمہارے لیے خدمت ہو رہی ہے تمہارے لیے زندگی آسان ہے کشتیاں اللہ کے حکم سے دریا میں سمندر میں چلتی ہیں اور وہ آسمان کو روکے ہوئے ہے کہ وہ زمین پر گر نہ پڑے مگر اللہ کے حکم سے اس نے تھاما ہوا ہے امن اللہ الرحیم بشک اللہ یقیناً بڑا ہی فرمانے والا ہے جَعَلْنَا مَنْ ہم نے ہر امت کے لیے عبادت کا طریقہ مقرر کیا ہے وہ اسی کے مطابق بندگی کرتے ہیں فلاں امر تو چاہیے کہ وہ اس معاملے میں اے نبی سے جھگڑا نہ کریں ود او ربک اور آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیجئے ہر امت کے لیے پیغمبر آئے ان کو عبادت کے طور طریقے سکھائے گئے اب آخری پیغمبر حضور نبی اکرم علیہ السلام آ انہیں چاہیے کہ ان کی مانے رسول اللہ علیہ السلاۃ السلام کی بحث نہ کریں اور نبی آپ ان کی تمام تر مخالفت کے باوجود رب کی طرف بلاتے رہیے بلاتے رہیے بلاتے رہیے ام نقل علم مستقی بے شک آپ سیدھی راہ پر ہیں وہ ام جا دلوک فخر اللہ علامات اور اگر اینبی وہ آپ سے جھگڑے تو آپ کہہ دیجیے کہ اللہ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو يوم اللہ یوم کا فیصلہ کر دے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان میں اور زمین میں ہے امن دادی کتاب یہ سب کچھ کتاب میں ہے لوہے محفوظ امن داد اللہ بشے کے بعد اللہ پر بہت آسان ہے سلطانہ اور وہ اللہ کے سوا بندگی کرتے ہیں اس کی جس کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی کوئی دلیل نہیں وما علیہ السلام بھی علم اور انہیں اس کا خود علم نہیں ہے وما لظالمین من نصیر اور ظالمین کا کو کوئی مددگار نہیں ہوگا وَإِذَا تُتْنَعَ عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ اور جواب ان پر اے نبی علیہ السلام ہماری واضح آیات کی تلاوت کرتے ہیں تعارف و فی وجوہ اللذین کفر المنکر تو آپ کافروں کے چہروں پر ناغواری کے آثار پہچان لیں گے يَقَاد کہ وہ ان پر حملہ کر دیں جو ان پر ہماری آیات کی تلاوت کرتے ہیں حضور علیہ السلام سے خطاب کر کے اللہ فرما رہا ہے کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے تو ان کے چہروں پر نہ آ جاتی ہے اور یہ دین کے دشمن خریب ہے کہ حملہ کر دیں ان پر جو ہماری آیات کی تلاوت کرنے والے ہوں جی بوسنیا میں اور چیچنیا میں مسلمانوں کو کس بات کی سزا دی گئی کہ وہ کلمہ پڑھتے تھے اللہ اور اس کے رسول کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج مسلم ممالک میں مسلم حکمراں کچھ مقامات پر علماء کو جو گرفتار کر رہے ہیں مجاہدین کو گرفتار کر کر کے ظالموں کے حوالے کیا گیا کس بات کی سزا دی گئی ہے وہ دین کی بات کرنے والے ہیں یا کرنے والے تھے کس بات کی سزا دی گئی آج گھیرہ تنگ کیا جا رہا ہے مسلم ممالک میں دین کی بات کا دین کا کام کرنے والوں پر ایک کانسرٹ کروانا تو کسی سے پرمیشن نہیں لینی اور دین کی محفل کا انعقاد کرنا ہو تو کچھ جگہ کچھ جگہ کچھ جگہ نیچے سے اوپر تک رگڑا لگواتے اجازت نہیں دیتے کیوں بھائی کانسرٹ تمہیں پسند ہے ناچ گانے تمہیں پسند ہے ڈرامے ناچ گانے سرکس یہ سارا ہلہ گلّا تمہیں پسند ہے اور اللہ کے کلام کو بیان کرنے کی اللہ کے دین کی بات کی جائے تو اس سے تکلیف ہو رہی ہے تو یہ کیا روی شخ یہ کیا روی شاخ یہ تو مشکین کر رہے تھے ان کے چہرے بگڑتے تھے قران کو سن کر معاذ اللہ وہ روکنا چاہتے تھے قران کی تلاوت کرنے والوں کو قران کی بات کرنے والوں کو یہ مسلم معاشروں کے اندر کچھ لوگ کچھ حکمران کچھ اور قوتیں اس طرح کی حرکت پر آ گئی ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون بیان آگے مشرکین کے تعلق سے کفار کے تعلق سے دین دشمنوں کے تعلق سے قل اے نبی علیہ السلام فرمائیے افونبئکم بشرب من ذالکم کیا میں تم لوگوں کو بتاؤں اس سے بہتر بات کیا ہے وہ جہنم کی آگ ہے دین کی دشمنی دین سے دشمنی کرنے والے قرآن کی مخالفت کرنے والے قرآن والوں کے خلاف زندگی تنگ کرنے والے اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی ڈھیل دی تھی فرون کو بھی کر لیا جو کرنا چاہ غرق ہوا کل سب کے لیے کیا ہے اس دن دشمنوں کے لیے جہنم کی آگ وہاں کفرو اللہ نے کافروں سے وعدہ کیا ہے اس کا اور وہ بہت برا ٹھکانا ہے أجرنا منم نار اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما آخری رکوع ہے سورہ الحج کا بہت جامع بہت قیمتی چار آیتوں میں دعوت ایمان ہے ایمانیات تینوں ہے توحید آخرت اور رسالت اور دو آیات میں دعوت عمل ہے پہلے خطاب سارے انسانوں سے پھر ایمان والوں سے بڑا جامع مقام دعوت ایمان کی دعوت عمل بھی اور یہ رکو بھی منتخب نصاب میں شامل ہے جس کا کئی مرتبہ تعارف پہلے کرایا گیا یا انسانوں غریب ایک مثال بیان کی جاتی اس کو توجہ سے سنو امین بے شم جنہیں اللہ کے سوا پکارتے ہو نہیں خلق و دو وہ ایک مکھھی بھی پیدا نہیں کر سکتے چاہے سارے کے سارے اس کے لیے جمع ہو جائے اور اگر سے چھین کر کچھ لے جائے تو اسے چھوڑا بھی نہیں سکتے چاہنے والا بھی پکارنے والا بھی کمزور اور جس کو پکارا جا رہا ہے چاہا جا رہا ہے وہ بھی کمزور بتوں کی مثال لیجیے یہ بےچارے تو کچھ پیدا نہیں کر سکتے مکھھی بھی نہیں بنا سکتے اور ان کے سامنے چڑھاوے نظر تم نے پیش کی اٹھا کر مکھی بھی لے جائے تو بےچارے واپس نہیں لے سکتے گہری بات کیا ہے تخلیق کا دعویٰ صرف خالق کائنات نے کیا ہے کریشن کا دعویٰ صرف اللہ نے کیا ہے کسی اور نے خدائی کے دعوے بہت سو نے کیے تخلیق کا دعوی فرون نے بھی نہیں کیا تو باقی سب مخلوق اور مخلوق اسی طرح بے بس جیسے بدھ بے بس جیسے بدھ بے بس مخلوق بھی اسی طرح بے بس ارے جو کھانے کا واش روم جانے کا محتاج ہو وہ کیا کرے گا میرے اور آپ اس کی اوقات کیا ہے بیچارے کی یہ سکھایا جا رہا ہے اور ایک اور گہری بات ذرا تفصیل طلب ہے کہ بہت گھٹیا سوچ والوں کا یہ کردار ہوتا ہے گھٹیا سی روی شخار کی کیا کیا یہ مخلوق میں سے کسی کو تم نے اپنا معبود بنا ڈالا تو کردار بھی گھٹیا سامنے آئے گا جس کی سوچ اور ویژن جتنا بلند ہوگا اس کا کردار بھی اتنا بلند ہوگا جو خالق کائنات کو چاہنے والا ماننے والا ہوگا اس کا کردار بھی بہت بڑا ہوگا اور جو کسی گھٹیا شے کو مقصود مطلوب بنا لے مال کا پجاری بن جائے دولت کا پجاری بن جائے تو گھٹیا کرداری سامنے آئے کرداری کوئی باوقار کردار سامنے نہیں آ سکتا ما قدر اللہ حق قدری انہوں نے اللہ کی قدر نہیں جانی جیسا کہ اللہ کی قدر پہچاننے کا حق تھا کسی گھٹیا اور آرٹیفیشل پر ہی مطمئن ہو کر بیٹھ گئے ان اللہ, عزیز اللہ بہت قوت والا ہے اور غلبہ رکھنے والا ہے اگلی آیت میں رسالت کا سلسلہ بیان ہو رہا ہے اللہ من الملائکه رسلا ومن الناس الله فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے رسول چن لیتا ہے۔ رسول پیغام لانے والے کو کہتے ہیں۔ انسانوں میں سے سبعہ کے قریب ہوئے امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ والہ وسلم آخری ہیں اور فرشتوں میں سے کون ہوئے جبریل امین یہ ہے اللہ کے کلام کی سند حدیث کی سند سنی ہے نا حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ نے سنا رضی اللہ عنہ نے سنا چین اللہ کے کلام کی چین کیا ہے اللہ نے فرمایا جبریل نے لیا جبریل نے محمد کریم کو دیا علیہ صلاح السلام اور ان سے امت کو منتقل ہوا یہ روایت بیان ہو رہی ہے یہ راوی ہیں اللہ کی اس, اس حدیث حدیث بات کو کہا جاتا ہے لغوی طور پر اللہ, من الناس اللہ فرشتوں میں سے, اور انسانوں میں سے پیغام پہنچانے تراوی ادا کریں گے ان اللہ اگلی آیت آخرت کا عقیدہ بیان ہو رہا ہے اللہ جانتا ہے جو ان کے آگے اور ان کے پیچھے ہے وہ ان اللہ امور اور اللہ ہی کی طرف تم کاموں کا لوٹنا ہے یہ چار آیات میں دعوت ایمان توحید رسالت اور آخرت کا ذکر آ گیا اب جو دعوت قبول کر لے وہ ایمان والے ہو جائیں گے ان کے لیے دعوت عمل آ رہی ہے یا ایوہ الذین آمنوا رکعو اے ایمان والوں رکعو کرو وسجدو اور سجدہ کرو وعبدو ربکم اور اپنے رب کی عبادت کرو وفعلو الخیرہ اور بھلائی کے کام کرو لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ اب یہاں پر ایک مسئلہ پہلے سمجھ لیں پھر عمل بھی کر لیں گے انشاءاللہ تعالی یہاں لکھا ہوتا ہے السجدہ سائیڈ میں لکھا ہوتا ہے ان امام شافرین امام شافی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک یہ آئے سجدہ ہے اس پر سجدہ کرنا چاہیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہاں سجدہ لازم نہیں ہے اب کوئی کہتا ہے بھائی یہ امام شافی نے کیسے کہہ دیا بھائی امام شافی اور رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ اور رحمت اللہ علیہ ان کو بھی اللہ کے سامنے جانا تھا نا بھائی اپنے پاس سے نہیں کہتے پیچھے یا تو احادیث ہوتی ہیں اور صحابہ اکرام کا طرز عمل ہوتا ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک جن روایات میں یہ ذکر آیا ہے وہ اتنی مضبوط نہیں ہیں کہ ان پر سجدہ لازم ہو ان روایات کے مطابق امام شافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں سجدہ ہونا چاہیے تفصیل پڑھنا چاہیں تو مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کی معرف القرآن مفتی تقری عثوانی صاحب کے والد مفتی شفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی معروف القرآن میں تفصیل دیکھی جا سکتی ہے اب اہناف کے نزدیک یہاں سجدہ لازم نہیں ہے بہرحال کوئی کرے تو کوئی برا کام تو نہیں ہوگا اور آج تھوڑا سا دل کھول لیں ہم سجدہ کرتے ٹھیک ہے جی سجدے والی آیت امام شافی کے نزدیک ہے سجدہ اگر کر, کر لیں تو وہ مسئلہ نہیں ہے سجدہ کرے پھر اگلی ایک اور بات از کر دوں گا اللہ یہ تو ہوا سجدے کا معاملہ اگلی بات یہ ہے کہ اس آیت میں تقاضے بہت سارے ہیں پہلا تقاضا رکو کرو سجدہ کرو مراد لی گئی ہے نماز دوسرا تقاضا عبادت کرو عبادت کتنے گھنٹے چوبیس گھنٹے تو نماز الگ بیان ہو رہی ہے اور عبادت الگ بیان ہو رہی تو تیسرا تقاضا وف القیر خیر کے بھلائی کے کام کرو اس سے ایک مراد تمام خیر و بھلائی کے کام ہے اور اس سے ایک مراد مخلوق خدا کے کام آنے کی بات بھی ہے حدیث شریف میں آتا ہے خیر الناس امین الناس لوگوں میں سب سے بڑا نفے والا وہ ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہو لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاس سکو تین تقاضے آئے نماز کا تقاضا نمبر دو عبادت کا تقاضا چوبیس گھنٹے نمبر تین مخلوق خدا کے ساتھ بھلا عمل کرنا خیر کے کاموں کو انجام دینا اگلی آیت بہت جامع ہے وہ جاں ہی تو فلاہی حق کا اور جہاد کرو اللہ کی رام ہے جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے اللہ اکبر حق تو کوئی ادا کر نہیں سکتا دی. جان دی, دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا بندہ اپنی سی کوشش پوری کرے جہاد ایک اصطلاح ہے اور جہاد فی سبیر اللہ یہ مدنی صورت میں الفاظ آتے ہیں. یہاں فی ف اللہ ہے مدنی صورت میں فی سبیر اللہ کے الفاظ آتے ہیں انتہا کیا ہے وہ تو ہے قتال لیکن جہاد جوہد سے کوشش محنت جد و جہود. اللہ کا بندہ بننے کے لیے محنت گناہوں سے بچنے کے لیے محنت اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے محنت اللہ کے قلبے کی سربلندی کے لیے محنت اس پورے پروسس اور عمل کا نام جہاد فی سبیل اللہ ہے بہت خطاب بہت عمدہ خطاب ہے استاد محتم ڈاکٹر اسرار احمد کا رحمت اللہ علیہ جہاد فی سبیل اللہ کے عنوان سے کتابی شکل میں بھی ہے آڈیو میں بھی ویڈیو میں بھی تفصیل وہاں پر آپ کو ملے گی اللہ درمیان میں دو تین بڑے پیارے قیمتی مضامین ہیں پھر آئے گئے جہاد کس مقصد کے لیے کرنا ہے اس کی وضاحت بھی آیا چاہتی ہے وہ جہاں ہدو فلائی حق جہادی اور جہاد کرو اللہ کے راہم جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے حوج تبا کم اللہ اکبر ان الفاظ کو ذرا دل کے کانوں سے نا اللہ نے تمہیں چن لیا ہے پہلے اس نے آدم کو چنا د کو چنا بھوت کو چنا صالح کو چنا موسا کو چنا عیسا کو چنا ابراہیم کو چنا محمد رسول اللہ کو چنا صلی اللہ علیہ وسلم اب تم لوگوں کو چنا ہے اللہ نے اب اس سلسلے رسالت پہنچانے والا نبوت کا دروازہ بند رسالت پہنچانے والا کام جاری اللہ سے جبرائیل جبرائیل سے محمد کریم علیہ السلام اور ان سے ہمیں ملا اب ہم نے آگے پہنچا تھا بھائی چھوٹے لوگ نہیں ہیں کسی چھوٹے موٹے کام کے لیے اللہ نے نہیں پیدا کیا مجھے اور آپ کو بڑے ہیں بڑے کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا بڑی سوچ رکھنی بڑا کام کرنا ہوا جتباکم اللہ نے تمہیں چنا کس مقصد کے لیے وہ بھی آگے آ رہا ہے درمیان میں دو تین اور قیمتی باتیں وما جا علی دین امین حرج اللہ نے تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی بڑا پیارا بڑا فطری بڑا آسانی والا دین آتا فرمایا بھائی روزے میں بھی آسانی دینا سفر بیماری اینڈ سول بھولے سے کھا پی لیا پتہ ہے نا مسئلہ آسانی ہے نا مالی غنیمت بھی حلال اور پوری زمین مسجد بنا دی گئی اور تیمم کی اجازت دے دی گئی اور قربانی کے گوشت استفادہ کر سکتے ہو وغیرہ وغیرہ امال کم اجر زیادہ ایک ہی رات آ رہی ہے نا کون سی ہزار مہینوں سے افضل اللہ اکبر کبیرہ آسانیاں دی ہیں. آسانی ہیں دین میں تنگی نہیں رکھی فطری دین فتری بوجھ نہیں رسومات کا غیر فطری معاملہ نہیں گھر بار کو چھوڑ کر نکل جانے والی رحبانیت نہیں زندگی کے عین منجھار میں رہ کر زندگی گزارنا دین سکھاتا ہے ملت ابی ابراہیم تمہارے والد ابراہیم کا طریقہ اللہ اکبر ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ البقرہ آئد 131 131 جو حکم آئے رب کا جھکا دو جو حکم آئے جھکا دو ہوا سماکم المسلمین اور انہیں تمہارا نام مسلم رکھا تھا کیا دعا کی تھی خانے کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے از سر ربنا وجعل اللہ مسلمینی لگ دونوں کا اپنا مسلم بنا ومن ذریتنا امتم مسلمتن لگ یہ نا ہماری اولاد میں ایک امت مسلمہ باقی مکاتب بے فکر سب ہمارے بھائی اختلاف ہے رہے گا ختم نہیں ہو سکتے مگر ساتھ رہنا گوارا کیا جا سکتا ہے کامن ایشوز کو زیادہ ہائی لائٹ کیا جائے گوارا کیا جا سکتا ہے لیکن میرا اور آپ کا اصل تعارف یہ نہیں کہ میں دیوبندی ہوں میں بریلوی ہوں میں اہل الحدیث ہوں میں یہ ہوں میں وہ ہوں یہ زمینی باتیں ہیں یہ حقائق ہیں میں اس مکتب فکر کے علماء پر اعتبار کرتا ہوں کہتے ہیں اس مقدمہ ٹھیک ف... ہے مگر ہمارا تعارف یہ نہیں ہے ہمارا تعارف ہے کہ مسلم ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں محمد اور رسول اللہ علیہ نام کی امتی ہیں یہ ہمارا اصل تعارف ہے ہوا سماکم المسلمین انہوں نے تمہارا نام مسلم رکھا من قبل اس سے پہلے بھی, اور اس قرآن میں بھی تمہارا نام یہی ہے شہداس اور تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ شہید ایک تو وہ جو راہ خدا میں جان پیش کر دے بالکل صحیح لیکن شہادت کا تصور بڑا وسیع ہے دین کی گواہی دینا حضور گواہی دے گئے حجت الوداع کا موقع یاد ہے ذمہ داری ہمیں عطا کر گئے یہی مباحث البقرہ آئے 143 میں آ چکے آل آئے احمد ایک سو میں آ چکے اب اس شہادت دین حق کی شہادت زبان سے اپنے کردار سے اور ایک اجتماعی نظام کو قائم کر کے دنیا کے سامنے پیش کرنا یہ اس امت کے کاندوں پر ہے جہاد اس کے لیے کر رہے ہیں اسٹرگل اس کے لیے کرنی محنت اس کے لیے کرنی چنا گیا ہے اس کام کے لیے کوئی حیثیت اگر ہے تو اس کام کی وجہ سے اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے الرسول لیکن علیکم تاکہ رسول علیہ السلام تم پر گواہ ہو جائیں اور تقون شہادہ سے تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ فاقیم السلام ہاں کام کہاں سے شروع ہوگا یہ پوری بلڈنگ بنانی ہے پورے دین کو قائم کرنے تک جد جو جاری رکھنی ہے شروع کہاں سے ہوگا پلس فوقی مصلاح وات اس زکا پس نماز قائم کرو زکوۃ ادا کرو اس مقام پر استاد محترم ڈاکٹر سراز صاحب نے بڑی ایک اہم بات کہی بڑی حساس بات ہے آج دین کا جذبہ تو ہے درد بھی ہے لوگ کام بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن لوگ چاہتے ہیں بس اوپر آ جائے دین سب ہو جائے اچھے بھائی آپ اور میں خود تو اچھے ہوں پہلے چیریٹی بگنس ایٹ ہوم والی بات یہاں سے میں اپنی بات کروں یہاں سے بات شروع ہوگی اور پھر اوپر تک جائے گی ہر بندہ چاہتا ہے کہ اسلام آ جائے بھائی بالکل آئے گا ادھر تو لاؤ جہاں ممکن ہے وہاں تو لے کر آؤ یہاں سے شروع ہوگا تجزیہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا دین میں اپنے الفاظ میں تھوڑا سا اس کو آسان کر کے پیش کر رہا ہوں دین کی جد و جو پاکیزہ عمل ہے اس کام کے کرنے کے لیے کیسے افراد چاہیے پاکیزہ افراد چاہیے ناپاک قسم کے لوگ فاسق قسم کے لوگ گنہگار قسم کے لوگ خراب کریں گے اس کام کو کیسے مدد آئے ان کے لیے اللہ پاکیزہ لوگ تو اپنی ذات سے معاملہ شروع کرو فاقی پس نماز قائم کرو آت اس ذکا ادا کرو وہ باللہ اور اللہ کو یعنی اس کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو عالمران آیت نمبر ایک سو تین وہ آسیم و بحب اللہ اللہ کے رسی قرآن کو مضبوطی سے تھامو اور قرآن کے حقوق ادا کیے جائیں بارہ ذکر آیا ایمان بھی تلاوت بھی سمجھنا بھی عمل بھی اور اس کو پھیلانا بھی یہ ہے مولا مولاکم بہت پیارے الفاظ وہ تمہارا مولا ہے وہ تمہارا پشپنا ہے فنی امن مولا ونی امن نصیر کیا یہ وہ عمدہ مولا کار ساز ہے کیا یہ وہ عمدہ مددگار ہے اٹھ بان کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے اس پر توکل کر کے کھڑے تو ہو اس کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی اللہ ہمیں توفیقی عطا فرمائے اب آئیے چار اکتراوی ان انشاءاللہ اللہ ادا کریں گے وهدى ورحمة للمؤمنين يا أيها الناس قد جاءتهم موعظة من ربكم وشفاء, وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة وهدى ورحمة للمؤمنين قل بقصر الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون